تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گنا ہے اور لوگوں کے کچھ دنوی نفع بھی اور ان کا گنا ان کے نفع سے بڑا ہے تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیت بان فرماتا ہے کہ کہیں تم دینا۔